بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الہدا کلاں تصنیف لطیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باب ششم شرح دعوت دم کل مخلوقات کی اصل دم ہے جو شخص دم کو توفیق سے جان لیتا ہے وہ احوال علم سے واقف ہو جاتا ہے اور ہر طرح کی دعوت پوری تحقیق سے پڑھ سکتا ہے وہ کون سا علم دعوت ہے کہ جس کے پڑھنے سے جملہ علوم حاصل ہو جاتے ہیں دانا بن اور یاد رکھ کے طلب الہی کے سوا ہر چیز باعث خطرات ہے اسے دل سے نکال دے دعوت کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک دعوت دم ستارہ خاکی نمبر دو دعوت دم ستارہ بادی نمبر تین دعوت دم ستارہ آتشی اور نمبر چار دعوت دم ستارائے آبی اس قسم کی دعوت سے لوگوں کے درمیان موافقت تو مویت محبت و ادعوت جدائی و یکتائی قتل و غارت اور موت و حیات کے کام کیے جاتے ہیں اس قسم کی دعوت پڑھنا بے توفیق لوگوں کا کام ہے کامل وہ ہے جو بذریعہ توجہ و دعوت بے نصیب کو پا نصیب کر دے اگر غصے میں آ جائے تو بدبخت و نیک بخت کو ایک جیسا کر دے اسے اداد ایجد اور نہس و ساد کی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ وہ صاحب اختیار ہوتا ہے اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی دو دھاری تلوار ہوتی ہے کبھی جلال میں کبھی جمال میں صاحب دعوت کامل فقیر نہ فلق کو بروج سے تعلق رکھتا ہے نہ طبق و عروج کے تعلق کو جانتا ہے اور نہ فرشتوں، و و کرسی ہوا سے تعلق رکھتا ہے وہ جب بھی توجہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب باصواب پاتا ہے وہ مقام حضوری کو جہاں ہر التجا منظور ہوتی ہے اور وہ قرب حضوری جو فقر کو حاصل ہے اس سے فرشتے بھی دور ہیں مرشد پر فرض عین ہے کہ وہ طالب اللہ کو پہلے ہی دن ان مراتب تک ضرور پہنچائے معرفتِ وصال اور قرب لازوال کے لیے ذکر و فکر میں مشغول نہ ہو کہ یہ سب کچھ باعث دوری اور وہم و خیال ہیں فرمان حق تعالیٰ ہے اپنے رب کا ذکر اتنی محویت سے کر کہ تجھے اپنی بھی خبر نہ رہے یہ مرتبہ خفیہ ذکر حامل کو حاصل ہے کہ اس سے ذاکر کے وجود میں بارہ لطائف کھل جاتے ہیں اور ذاکر ہر لطیفے کے نور میں داخل ہوتا ہے اور اس طرح گھر کے انوار ہو کر مشرف دیدار ہو جاتا ہے یہ مرتبہ فقیر کامل کو حاصل ہوتا ہے فقیر کامل جب ذکر حامل کرتا ہے تو اس کا دم زندہ ہو جاتا ہے اور وہ حضوری میں پہنچ کر قدرت ربانی کا وہ سارا واقعہ دیکھتا اور سنتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور میں نے اس میں اپنی روح ہوں کی فقیر کامل کے ایسے زندہ دم کو ایک دم کہا جاتا ہے اور یہ وہ دم ہے جو اٹھارہ ہزار عالم کے دم کو ایک بارگی قبض کر لیتا ہے وہ ہر عالم سے علم منطق و معنی پڑھ کر یاد کر لیتا ہے جس کے بعد اسے کسی قسم کی حاجت نہیں رہتی خام طالب و ذاکر ناقص مرشدوں کو یوں ہی کامل سمجھتے رہتے ہیں حالانکہ وہ آنکھوں کے اندھے ادارے الہی سے محروم ہوتے ہیں دنیا کے مال و دولت کی محبت ان کے دل میں اس طرح سما جاتی ہے کہ وہ اللہ کو بھی بھلا بیٹھتے ہیں اب یاد دمِ ازل دمِ ابد اور دمِ دنیا سب ایک دم کی زد میں ہیں اور اسی ایک دم ہی سے جنت کا ٹھکانہ نصیب ہوتا ہے اس ایک دم سے دو اور دو سے چار اور چار سے آٹھ دم ہو جائیں تو تب نجات نصیب ہوتی ہے جس شخص کے وجود میں روح وہ دم و دل و سر یکجا ہو جائیں وہ صاحب اسرار ہو جاتا ہے اور بہت جلد اپنا مقصود حاصل کر لیتا ہے دم اگر ریح و روح سے منسلک رہے تو رحمت حق نما ہوتا ہے اور انسان نفس و شیطان اور ہوا و حوث سے محفوظ رہتا ہے جس شخص کا دم ذکر اللہ سے آباد ہو وہ صاحب حضور ذاکر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تو اندام نور ہو جاتے ہیں دم انسانی اور ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے ایک دم وہ ہے کہ جس سے دیدار ربانی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم سے لیا جاتا ہے اس دم سے انسان روشن ضمیر ہوتا ہے اور دونوں جہانوں میں ایسی زندگی پاتا ہے کہ پھر کبھی مرتا نہیں اور اگر جملہ انبیاء و اصفیہ سے دم لیے جائیں تو ان کے ہر ایک دم کے تصور و تصرف کی توفیق سے ہر ایک پیغمبر سے پیغام و علام کا سلسلہ قائم کیا جاتا ہے ایسے مراتب کے اولیاء اللہ کو دعوت و پیغام کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے ہر سوال کا جواب حضور حق سے براہ راست حاصل کر لیتے ہیں جب کوئی شخص علم دعوت پڑھتا ہے یا تلاوت قرآن یا ذکر رحمان شروع کرتا ہے تو بعض اوقات شروع ہی میں صاحب دعوت کو بعض موقعات آوازیں دینے لگتے ہیں یا روحانی اور شہدا اس سے ملاقات کرتے ہیں یا جنونیت کی بدبو اس کی ناک میں آنے لگتی ہے یا بعض اسماں کے اشارے آنے لگتے ہیں یا خدا کی طرف سے الہام شروع ہو جاتا ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے اگر دعوت پڑھنے والے کو شروع ہی سے ان احوال کی خبر نہ ہو اور وہ محض اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے دعوت پڑھنے لگے تو پریشان ہو جاتا ہے اور عمر بھر رجت میں مبتلا رہتا ہے اس قسم کے بعض احمق لوگ جب دعوت پڑھتے ہیں تو دم حیوانی یا دم شیطانی یا دمے تیور یا دم جنونیت یا دم ملائکہ سے مطلب براری کی خاطر معرفت توحید الہی سے بہت دور نکل جاتے ہیں بیت فرشتے کو اگرچہ درگاہ الہی کا قرب حاصل ہے لیکن وہ مقام لی اللہ تک رسائی نہیں رکھتا اہل قرب ایک ہی دم میں ایسی دعوت پڑتا ہے کہ اس کی لمحہ بھر کی دعوت کا اثر قیامت تک ختم نہیں ہوتا خواہ وہ فناہ کے لیے دعوت پڑے یا بکا کے لیے ویرانی کے لیے پڑے یا آبادی کے لیے تنگی کے لیے یا کشادگی کے لیے ایسے صاحب دعوت کو کل الکلید کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر قسم کے کفل کو کھول لیتا ہے چاہے وہ کسی مشکل کا کفل ہو یا مہمات توحید کا کفل ہو وہ تقلید سے فارغ ہوتا ہے یہ مراتب ہیں تجرید و تفرید اور ترک و توقل کے جو عارفوں کو حاصل ہوتے ہیں ان کی زبان پر ہمیشہ یہ کلمات جاری رہتے ہیں میں نے خود کو اللہ کے سپرد کیا میرے لیے میرا اللہ اور اس کی برکات ہی کافی ہیں اگر تو آنا چاہے تو دروازہ کھلا ہے اور اگر نہ آئے تو اللہ بے نیاز ہے عارفوں کی زبان قدرت خدا سے اللہ کی تلوار ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر امر کی سیاہی لگی ہوتی ہے ان کی زبان سے نکلنے والی ہر بات اور ہر آواز امر الٰہی ہوتی ہے فرمانے الہی ہے اور اللہ تعالی اپنے امر پر غالب ہے فقیر کو ذکر فکر و ورد وظائف اور سلق سلوک کی وہ راہ تریکت درکار ہوتی ہے کہ جس سے وہ پہلے ہی دن طالب کو توجہ دے کر قرب الہی کی حضوری میں پہنچا سکے ابیات میں کوئی بات بھی خواہش نفس سے نہیں کرتا بلکہ ہر بات معرفت و حضوری اور قرب خدا کی کرتا ہوں میں ہر وقت اس بے مثل و بے مثال ذات کو ایا دیکھتا ہوں کہ میں غرق فل توحید ہوں اور یہی مراج فقر ہے فقر کی اس انتہائی مقام پر پہنچ کر میرا جسم میری جان میرا قلب میری روح میرا نفس اور ہوائے نفس سب کچھ فنا ہو گیا اور میں صرف نور ہی نور ہو کر خدا کو دیکھتا ہوں میں نے یہ مراتب آواز و سوت و عقل یا علم کال سے نہیں پائے بلکہ اللہ تعالی کے قرب لازوال سے پائے ہیں میرے حال کا واقف صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کی پہنچ لا مکان تک ہے جس مرشد کو وحدت الٰی کا قرب حاصل نہیں وہ طالبوں کے حق میں رازن ہے باہو تو ہو ذات الٰی میں گم ہو گیا ہے ایسے گم نام کو بھلا کیسے پایا جا سکتا ہے میں خود کو نور ذات میں گم کر کے مصطفیٰ علیہ اللاط وسلام کی مجلس میں پہنچا ہوں اس میں اللہ ذات بہت قیمتی اور لازوال نعمت ہے اس کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جسے وسال حق نصیب ہو اس میں اللہ ذات نے مجھے حضور حق میں پہنچا دیا جہاں میرا وجود بھی نور ذات بن گیا تو جو کچھ بھی پڑے اس میں اللہ ذات سے پڑھ، کیونکہ اس میں اللہ ذات ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا میں نے ہر علم اس میں اللہ ذات سے پایا اور اس میں اللہ ذات ہی کو میں نے اپنا ورد بنایا جب اس میں اعظم اس میں اللہ ذات کی تہہ میں آتا ہے تو اس کی ایک ہی نظر سے قبر کا مردہ زندہ ہو جاتا ہے جو شخص باہو سے ہو کا ذکر حاصل کر لیتا ہے اسے ہر کبوتر و فاختہ کی زبان سے یا ہو کا ذکر سنائی دیتا ہے تو کبوتر و فاختہ سے کم تر نہ ہو اور اپنے دل سے غیر حق کی ہر چیز کو مٹا دے باہو کی قبر سے ہر وقت ہو, ہو کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے کیونکہ ذکر ہو زاکرین الہی کا انتہائی ذکر ہے جاننا چاہے کہ جس شخص کے وجود میں اس میں اللہ ذات کی تاثیر شروع ہو جاتی ہے وہ روشن ضمیر ہو کر مشاہدے کے قابل ہو جاتا ہے اور وہ جنت و دوزق و وعدہ و وعید اور دونوں جہان کا تماشا چشم اياں سے دیکھتا ہے یہ مرتبہ خلاف نفس ہے حضور عليسلا وسلام کا فرمان ہے ایمان کا مرتبہ خوف اور امید کے درمیان ہے تصوري اس میں اللہ ذات سے نفس ہوا و حوس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہدانیت خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے ابیات ایک بے خبر و ور اور بد نسل کتے کے سوا دنیا مردار کی طرف کون مائل ہوتا ہے دنیا کا طالب بظاہر کتنی ہی شان و شوکت کا مالک کیوں نہ ہو حقیقت میں وہ کتے سے بھی کمتر ہے اس کتے کا باطن غرور سے علودہ رہتا ہے اور اس کا اخلاق اس کی کمینگی سے ظاہر ہوتا رہتا ہے وہ گویا غزب و شہوت اور ہرس و ہوا سے بھرا ہوا آدم نما حیوان ہوتا ہے اس کا قبلہ آرام سونا چاندی اور مال و دولت ہوتا ہے اور اس کا کام حیوانوں کی طرح محض کھانا پینا اور سونا ہوتا ہے اس کے رات دن ہمیشہ غفلت میں گزرتے ہیں اور اس کا دل بیوی بچوں میں لگا رہتا ہے وہ نزا و موت کے غم کو بھول کر راہ نجات سے غافل و بے پرواہ ہو چکا ہے اس نے میں اور تو کی عمومی صفت کو اپنا لیا ہے اور دوبینی اور دوئی کا رنگ اختیار کر لیا ہے صاف دلی کی بات نہ وہ سنتا ہے اور نہ اس کی طرف دھیان دیتا ہے اس لیے دل کی تاریکی اس کے چہرے سے جھلکتی رہتی ہے تیری عمر کا گھر ایک ہی سانس پر قائم ہے اور تو ہے کہ ایک سانس کی خاطر پورے جہان کا تعلیب بن رہا ہے ایک ہی دم کی خاطر یہ کینا و کہہرو ریا اور ایک ہی دم کی خاطر یہ سب ہرسو ہوا ایک ہی دم کی خاطر یہ غصہ و بد خوئی اور ایک ہی دم کی خاطر یہ ساری بے رخی ایک ہی دم کی خاطر اتنا شر و فساد کہ تیری ہر یا وہ گوئی تیرا اجتہاد ہے حیف و افسوس ہے تیری عقل و دنائی پر کہ جس نے تیری حق بین نگاہ کو اندھا کر رکھا ہے جواب مصنف جو دنیا راہ خدا میں صرف ہو وہ جنت کی کھیتی ہے اور جو دنیا ہوا و حوث کے تحت خرچ ہو وہ جہنم کی کھیتی ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ دنیا کس چیز کا نام ہے دنیا ناکسوں کی زندگی کا قبلہ ہے اسی دنیا کی خاطر ہی آدمی آدمی کی پوجا کرتا ہے اور وہ نا شائستہ عمل ہے جو انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے اے باہو خدا کے لیے دنیا کو ترک کر دے تاکہ تو روشن زمین ہو کر عارف خدا بن جائے سن اے خام کے تمام کتابوں کے علوم اللہ کی تمام حکمتیں اور کل و جز کے تمام علوم صرف ایک حرف یا ایک لفظ یا ایک سطر یا ایک ورک سے معلوم ہو جاتے ہیں ہزار کتابیں صرف ایک لفظ کن میں سما جاتی ہیں لیکن لفظ کن ہزار کتابوں میں نہیں سما سکتا لفظ کن کی حقیقت اور اس کی شرح ایسی رمز ایسا اشارہ اور ایسا معامہ ہے کہ جسے کوئی اہل لکا صاحب مما عارف فقیر ہی حل کر سکتا ہے اور کھول کر دکھا بھی سکتا ہے بعد اپنے ہر سوال کا جواب میں نے قرب حضور سے پایا میری اس بات کو وہی جان سکتا ہے جو نور الہی میں غرق ہو چکا ہے اور ایسا شخص کوئی قاتل نفس ہی ہو سکتا ہے نہ کہ کوئی اہل ہوا و حوص. اب یاد تجھے کافر صفت نفس سے واسطہ آن پڑا ہے اسے اپنے دم میں گرفتار کر لے کہ یہ ایک نادر شکار ہے اگر کوئی سیاح ناگ تیری آستین میں گھس آئے تو یہ اس نفس سے کہیں بہتر ہے جو اس وقت تیرا ہم نشین بنا ہوا ہے نفس پرور آدمی ہرگز فلاح نہیں پا سکتا کہ اس کے وجود میں آتش پرست کافر اور یہود کا غلبہ رہتا ہے اس نفس کو اس میں اللہ ذات کی تلوار سے قتل کر دے کہ جو اسے قتل کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے اگر نفس و قلب و روح کو حضوری نصیب ہو جائے تو قربے وحدت اور حضوری کی بدولت نور بن جاتے ہیں یہ مراتب ابتدائی فقیر کے ہیں فکر کسے کہتے ہیں فکر ایک بارے گراہ ہے جو اس میں اللہ ذات کی برکت سے زمین و آسمان کے چوتھا طبقات سے زیادہ گراہ ہے فقر کا بار وہ شخص اٹھاتا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالی کی نظر میں منظور اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر وقت حاضر رہتا ہے اور طلب الہی کے سوا نا کے تمام دفاتر اپنے دل سے مٹا دیتا ہے اب یاد میں نے نبی علیہ السلط کی نگاہ کرم سے فقر کو پا لیا ہے اب جو بھی میرے چہرے پر نظر ڈالتا ہے ولی اللہ بن جاتا ہے وہ نور حق دیکھتا ہے نور حق بولتا ہے اور نور حق ہی پاتا ہے کیونکہ ایسی حالت میں جسم و اسم و خلق کا وجود ہی نہیں رہتا میرا وجود قدرت خداوندی کا ایسا نور بن گیا ہے کہ اب میں وہی کچھ کہتا ہوں جو مصطفیٰ علیہ و السلام فرماتے ہیں باہو ہو میں ایسا غرق ہوا ہے کہ باہو باقی ہی نہیں رہا باہو نوری صورت میں رات دن یاہو یا ہو پکارتا رہتا ہے جو شخص واصل نور ہو جاتا ہے وہ قوت وصال سے ایسا واصل ہوتا ہے جو اپنی اصل نور کو پا لیتا ہے حضور علیہ السلاۃ وسلام کا فرمان ہے سادات میری سلب سے پیدا کیے گئے ہیں علماء میرے سینے سے پیدا کیے گئے ہیں اور فکرا اللہ تعالی کے نور سے پیدا کیے گئے ابتدا نور ہے تو انتہا بھی نور ہوئی جو شخص نور تک پہنچ گیا اسے حضوری حاصل ہو گئی جان لے کہ اہل نور کا نفس نور خدا ہوتا ہے اس لیے وہ تار کے شہوت و ہوا ہوتا ہے فرمانے حق تعالی ہے اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور خود کو ہوائے نفس سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور قرب الہی کے باعث اس کا قلب بھی نور ہوتا ہے فرمان حق تالا ہے قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد بلکہ وہ فائدے میں رہے گا جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں قلب سلیم لایا اور اس کی روح جو امر ربانی ہے وہ بھی نور ہوتی ہے فرمانے حق تعالی ہے محبوب لوگ آپ سے روح کی حقیقت پوچھتے ہیں آپ فرما دیں کہ روح امرانی ہے اور بہت کم لوگ ہی اس سے واقف ہیں اور اس کا سر بھی نور ہوتا ہے جب یہ چاروں نور کسی ایک وجود میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے تمام اعضاء اور ظاہر و باتن کے تمام حواس نور ہو جاتے ہیں یہ مراتب اس فقیر کے ہیں اس کا باطن معمور اور وجود مخفور ہو معرفت توحید اور فکر کی راہ میں وہ شخص قدم رکھ سکتا ہے جو سب سے پہلے چار نفس فنا کر کے یہ چار مراتب حاصل کر لے نمبر ایک اس آیت کریمہ کے مطابق مرتبہ غنایت حاصل کر لے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو نمبر دو اس آیت کریمہ کے مطابق مرتبہ ہدایت حاصل کرے کہ سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی راہ اختیار کی نمبر تین اس آیت کریمہ کے مطابق مرتبہ ولایت حاصل کرے کہ اللہ ہو مومنوں کا ایسا دوست ہے جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہے نمبر چار اور اس آیت کریمہ کے مطابق مرتبہ فیض و فضل عنایت حاصل کرے کہ دوڑو اللہ کی طرف جو شخص اللہ تعالی کی طرف دوڑتا ہے اللہ تعالی کا فضل عنایت اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کے سامنے دونوں جہان پیش کر کے اس کا امتحان لیتا ہے اگر طالب اللہ دونوں جہانوں سے منہ مو موڑ لیتا ہے تو فقیر ہو جاتا ہے اور فکر کے اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی نظر اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف نہیں اٹھتی جیسا کہ فرمانے الہی ہے نہ بہکی آپ کی نظر نہ حد سے بڑی گنایت کے اس مرتبہ کو مردان خدا اپنی اولاد و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں مرتبہ غنائت سے محروم فقیر تو خلق خدا کی نظر میں بھی بیوقوف اور بے تمیز ہوتا ہے فقیر کو ابتدا ہی سے ہر چیز پر تصرف حاصل ہو جاتا ہے کہ تصرف سے محروم آدمی خدا سے دور ہی رہتا ہے جان لیح کے ناظر صاحب نظر کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے کہ ہر قسم کا تصرف اس کی نگاہ میں رہتا ہے صاحب نظر فقیر ایسا عالم کیمیا گر عامل و کامل اور عارف فقیر ہوتا ہے کہ روئے زمین کی ہر چیز اس کے تصرف میں ہوتی ہے وہ جب چاہتا ہے اپنی توجہ سے ارواہ حزدہ ہزار عالم اور جن و انس و کو اس میں اللہ ذات کی حاضرات سے حاضر کر لیتا ہے یہ مراتب تصور اس صاحب نظر کے ہیں اسے قرب الہی کی حضوری حاصل ہو اور وہ علم دعوت قبور پر تصرف رکھتا ہو جو عارف فقیر علم دعوت کی یہ دونوں مراتب نہیں جانتا اور اس طریقے سے دعوت نہیں پڑھ سکتا وہ احمق و بے شعور ہے ابیات فقیر کی نظر بھی خزانہ ہوتی ہے اور اس کے قدموں میں بھی خزانہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ لا یحتاج رہتا ہے فکر کی کامل تعریف یہ ہے کہ فکر جملہ مراتب خاص و عام سے بہت آگے کا مرتبہ ہے فکر عن بعین ہونے اور عن سے عن پانے کا نام ہے عارف جب عین ہو جاتا ہے تو خود کو عن بنا لیتا ہے اللہ بس ما صبح اللہ حوث فرمان حق تعالیٰ ہے اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے علم دعوت کے مطالعے سے روشن ضمیری برکت اور خوش بختی حاصل ہوتی ہے جان لیہ کے مراتب پانچ ہیں یعنی تمامیت ازل کا مرتبہ تمامیت ابد کا مرتبہ تمامیت دنیا کا مرتبہ اس مرتبہ میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کی ہر مملکت اور ملک سلیمانی کو زیر تصرف لایا جاتا ہے تمامیتِ عقبہ کا مرتبہ اور تمامیتِ مارفت توحید الہی کا مرتبہ جو شخص ان پانچ مراتب گنج کو پانچ دن میں یا پانچ گھڑی میں یا پانچ دم میں اس میں اللہ ذات کی حاضرات سے اور کلمائے طیب لا لہ اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے کھول دیتا ہے وہ مرشد کامل ہے اور جو شخص دونوں جہان کا تماشا ہاتھ کی ہتھیلی پر یا پشتے ناخن پر دکھا دیتا ہے وہ مرشد کامل مکمل ہے جان لے کہ دونوں جہان اس میں اللہ ذات کی تہہ میں آتے ہیں اور اس میں اللہ ذات قلب انسانی کی تہہ میں آتا ہے اور قلب انسانی کا تالا حاضرات اس میں اللہ ذات اور کلمہ طیبات لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ کی چابی سے کھلتا ہے جب دل کا تارا کھل جاتا ہے تو عن بعین مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے جس سے وجود کے اندر نہ تو کوئی غلطی رہتی ہے اور نہ ہی غلاذت و غز و غصہ و غیر وین وغیرہ نفس فنا ہو جاتا ہے قلب صفا ہو جاتا ہے روح کو بقا حاصل ہو جاتی ہے اور ہمیشہ مشاہدۂۂ لکائے الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری نصیب رہتی ہے جو شخص یہ تمام مراتب دکھا دیتا ہے وہ مرشد جامع ہے مرشد جامع اور مرشد نور الہدا وہ ہے جو حاضرات اس میں اللہ ذات اور کنا اسم میں اللہ ذات کو سب سے زیادہ جانتا ہے مگر عام لوگوں کی طرح نہ تو اپنی زبان سے اس کا تذکرہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو بتاتا ہے جب حاضرات تصورے اس میں اللہ ذات شروع ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جنوں کے لشکر ادب سے ہاتھ باندھ کر صاحب تصور کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے حکم کا انتظار کرتے رہتے ہیں آخر ارض گزار ہوتے ہیں کہ اے ولی اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کچھ تو فرمائیے طالب حق کہتا ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اللہ بس ما سوائے اللہ حوث اس طرح تمام فرشتے و موکل اور تمام روحانی صاحب تصور کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں اور اس کی خدمت میں سنگ پارس اور علم کیمیائی اکسیر اور علم دعوت تقسیر کا عمل پیش کرتے ہیں لیکن صاحب تصور کامل ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم جملہ امبیاء رسول و اصفیہ و اصحاب و امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام و حضرت میل دین الدین شاہ عبدالقادر جیلانی قدسرہ العزیز کو اپنی مویت میں لے کر تشریف لاتے ہیں اور صاحب تصور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہیں اور تلقین معرفت تعلیم علم اور منصب ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں یہ جملہ مراتب حضرات اس میں اللہ ذات کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں یہی وہ سلک سلوک کے طریقت اور راہ راستی ہے جس سے دونوں جہان میں معرفت توحید الہا حاصل ہوتی ہے جو فقیر علم میں فیض بخش ہوتا ہے وہ ظاہر و باطن کے تمام علوم اس میں اللہ ذات سے کھول کر اپنے مطالعے میں لے آتا ہے بعض فقیر علم میں عالم فاضل اور صاحب تحصیل ہوتے ہیں بعض جاہل و حاسد و بخیل ہوتے ہیں اور بعض عالم علم ہونے کے ساتھ ساتھ غرق فنافی اللہ غرق فی توحید اور ہم جلیس رب جلیل ہوتے ہیں الغرض اس دنیا میں اہل علم عالم فاضل بہت ہوتے ہیں اور زاہد و عابد و متقی و فقی بھی بہت ہوتے ہیں مگر گمنام رہنے والا خفیہ صاحب باطن کامل فقیر ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی دائمی حضوری میں کامل ہوتا ہے یا استغراک فنافی اللہ اور استغراق کے نور ذات میں کامل ہوتا ہے یا نگاہ الٰہی میں منظور کامل ہوتا ہے یا بھائی بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں سے بگانہ ہو کر روحانیت کبور کی طرح کسی خاموش ویرانے کی خلوت میں ساکن کامل ہوتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور ہو اور راہ نور حضور اور دعوت کبور سے واقف ہو اور اپنی نظر و توجہ سے طالبوں کو مراتب نور حضور تک پہنچا کر اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور کرا سکتا ہو وہ کامل ہے دنیا میں جاہل مرشد بہت ہیں اور نفس و شیطان کے غلام اہل دنیا بھی بے شمار ہیں لیکن دیدارے پروردار کے لائق عین نما و عین کشا عامل کامل ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے اسی طرح حجابات بھی بہت زیادہ ہیں مثلا علم حجاب ذکر حجاب فکر حجاب ورد وظائف حجاب لوہے محفوظ کا مطالعہ کر کے نیک و بد و خوش بخت معلوم کرنا حجاب ارش پر نماز پڑھنا حجاب کرسی حجاب ہر وقت کو نین کی حقیقت حال کا مشاہدہ کرنا حجاب خود کو غوث و کتب سمجھنا حجاب کشف و کرامات حجاب مقامات و درجات حجاب خلق حجاب نفس حجاب دنیا حجاب ازل حجاب ابد حجاب اور ہور و قصور اقبا حجاب اگرچہ یہ تمام چیزیں باعث ہیں لیکن خدا سے روک دینے والی ہیں اور جو چیز بندے کو اللہ سے روک کر اپنے ساتھ مشغول کر لے وہ حجاب ہے اور ثواب کا حجاب تو ایسا ہے کہ اس سے نفس انانیت کا شکار ہو کر متعلق خراب ہو جاتا ہے سو بے حجاب علم کون سا ہے بے حجاب راہ کون سی ہے بے حجاب معرفت و فقر و ہدایت لا نہایت کون سی ہے بے حجاب مذکور حضور قرب اللہ نور کون سا ہے وہ دائرۂ اس میں اللہ ذات ہے کہ جس میں کل و جز کی ہر شے بے حجاب ہے جو شخص اس میں اللہ ذات کے اس دائرے میں حضوری کی راہ کو بلا حجاب نہیں دیکھتا اور معرفت الہی سے محروم رہتا ہے وہ اندھا ہے جو فقیر نہ مرتبے سے آگاہ ہے اور نہ صاحبِ نگاہ ہے اس سے تلقین لینا کبیرہ گناہ ہے جو شخص کسی ناقص مرشد سے تلقین لیتا ہے وہ قربِ الٰہی سے بہت دور چلا جاتا ہے فقیر جو کچھ کہتا ہے مقام حقیقت سے کہتا ہے کیونکہ فرمایا گیا ہے تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے مسنوی اے ناقص شیطان مرشد نہ بن اور راہ معرفت میں طالبوں کی رازنی نہ کر کہ مرشد تو راہ خدا میں طالبوں کا ایسا کامل رہنما ہوتا ہے جو انہیں ایک ہی نگاہ سے مجلس مصطفیٰ علیہ اللاط وسلام میں پہنچا دیتا ہے ناقص مرشد دونوں جہان میں روح سیاہ ہوتا ہے حضور علیہ السلاط وسلام کا فرمان ہے فکر دونوں جہان کی روح سیاہی ہے اور مرشد کامل کو اپنے طالبوں اور مریدوں کے فخر سے فخر حاصل ہوتا ہے حضور علیہ السلاۃ وسلام کا فرمان ہے فخر پر مجھے فخر ہے کہ فخر میرا خاص سرمایہ ہے اس فخر سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری نگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وََ وسلم میں منظوری رفاقت محمدی صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے باطن معموری شوق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادمانی ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آبادی پیروی احکام محمدی صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے نفس پر امیری دیدار محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے چشم دل کی سیریں وصال محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے فیضیابی کال و احوال محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے آگاہی لازوال معرفتِ محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم سے فیضیابی جمیت محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے دائمی شادابی فکر محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ میں انتہائی کامیابی الحام و پیغام محمدی صلی اللّہ علیہ و علیہ وسلم سے شادابی اور اطباع محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روشن ضمیری اور دونوں جہان کی امیری نصیب ہوتی ہے اور یہ سب کچھ پوری توجہ و تصرف و تفکر و توفیق کے ساتھ اس میں محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کا تصور کرنے سے حاصل ہوتا ہے تصور اس میں محمد صلی اللہ علیہ و وسلم سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم منکشف ہوتی ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرماتے ہیں اگر حضوری کے اس موقع پر کوئی شخص پوری عقل و شعور اور تفکر کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے دائیں قدم کے نیچے کی مشق عمبر جیسی خوشبودار مٹی اٹھا کر کھا ایک تو اس کی چشم ایا کھل جاتی ہے اور وہ عارف ربانی بن جاتا ہے اور لباس شریعت پہن کر رات دن ترویج شریعت میں کوشاں رہتا ہے اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں قدم مبارک کی وہ موتر خاک کسی ملک میں بکھیر دی جائے تو قیامت تک وہ ملک ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ رہتا ہے اگر کوئی شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں قدم کی موتر خاک اٹھا کر کسی کو کھلا دے تو وہ دیوانہ و مجدور ہو کر رہ جاتا ہے یہ جلالیت و غلبات ذکر فکر سے پریشان و تارک نماز ہو کر رہ جاتا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں قدم کی خاک اٹھا کر کسی ملک میں بکھیر دی جائے تو وہ ملک ویران ہو جائے گا اور قیامت تک کہانی غلبہ یا ناگہانی اوات یا حادثات و بلیات کا شکار ہو کر زوال پذیر رہے گا ایسے ملک کا علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کے متعلق عرض کی جائے اور اگر نبی علیہ السلام وسلام لطف و توجہ سے اس ملک پر نگاہ رحمت فرما دیں تو اس ملک کی حالت بدل جائے گی اور وہ ملک فرحت و جمعیت پا لے گا اور وہ فقیر کہ جو مجذوب و دیوانہ ہو چکا تھا نگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوش میں آ جائے گا اور دیدار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ کے وآلہ قابل ہو جائے گا جو شخص معراج دیدار محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم سے مشرف ہو جاتا ہے وہ دنیا و آخرت میں یحتاج ہو جاتا ہے جو شخص اس میں اللہ ذات کی کنا جان لیتا ہے وہ توفیق تصور سے طالب اللہ کو ایک ہی دم میں اللہ تعالی کی حضوری میں پہنچا کر انوار توحید میں ایسا غرط کرتا ہے کہ طالب اللہ ہمیشہ دیدار الہی میں محو رہتا ہے جو شخص اس بات کا انکار کرے اور اس پر اعتبار نہ کرے اس کا منہ کالا اس میں اللہ ذات کا دائرہ یہ ہے جس شخص کے وجود میں تصور اس میں اللہ ذات تاثیر کرتا ہے اسے لاہوت لا, لا میں پہنچا دیتا ہے ہر کوئی تصور اس میں اللہ ذات کرنے کی نصیحت کرتا ہے لیکن کامل مرشد تصور اس میں اللہ زاد سے مشاہدہ کراتا ہے جس سے دونوں جہان طالب کے تصرف میں آ جاتے ہیں جو مرشد توفیق تصور سے اس میں محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کی کنا جانتا ہے وہ ایک ہی دم میں طالب اللہ کو مجلس محمدی صلی اللہ <و> علیہ علہ وسلم میں پہنچا دیتا ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ یہ ہے وما علینہ بلاغ المبین